الرحمن و رحیم الحمد اللہ محمد علیہ وحمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صاحب صبح اللہشہ باقی تمام براد الخان صاحب سے باقی سلامت کرتے ہیں بکھم اللہ معذرت دینی جامع خدمت متن موبائل پر خراص ہوا جا سکا اور دینی الحمد للہ خوشی درستانیت اور دعوت شریفی درس نمبر ایک سو پچانوے اور درس نمبر ایک سو چھیانوے اور عوراد او آشرے جو یہ آخری درسن جو ہے ان جو تو عورد عشرے کا درس نمبر پینتالیس یعنی تو مجموعی طور پر ایک سو چھیانوے ابلیک پینتالیس آسماد اورد عاشرے کا جو ہے آخری جو دعا تھا وہ دعا ہم پڑھ رہے تھے رب نفلنا جنوبنا اور اشراف عنا فی عمرینہ و سب بھی داغدہ منا ونس اس میں جو ہے لفظ و اشراف ننافی عمبینا کے بارے میں جو ہے تھوڑا سا توجہ دے رہے تھے کہ اور اس دعا کے بارے میں مجموعی ایک توجی ہے کہ یہ دعا جو ہے نہایت عظیم المرتو دعا ہے ہاں جی یہ وہ دعا ہے جسے سابقہ انبیاء علیہ السلام کے ادوار میں انبیاء علیہ السلام کے رکاب میں ان کے دشمنوں سے لڑنے والے ہاں جی اللہ والوں ہیں جس قرآن نے ربیون کہا ہے ان کی دعا ہے جنہوں نے میدان جنگ میں دشمن کے مد مقابل ہو کر اللہ کے حضور میں اللہ کے حضور دسویں دعا ہیں اور ان کی دعا جو ہے اس پوری آج جو ہے اس طرح ہے کہ قرآن باغ میں موجود ہے کہ سورہ عالیہ عمران ایر نمبر ایک سو شالیس اور سینتالیس یہی دعا اور اس سے پہلے کے مقدمہ تو اللہ فرماتے وقع المن نبی قاتل معاء البیون کثیر ہما وحن الماثا وی صویل اللّہ وَََََََََ ماوض و مستقان ہوں واحب صاورين ہاں جى يہ آج جو ايس دعا سے پہلے ہے اللہ فرماتا ہے كہ كتنے ہى كا وكاعى اِمن نبين ہيں كتنے ہن نبى گزرے ہیں کہ کی جہاد کیا ان كے سا ان كے ہمراہ بہت سے اللہ والوں نے ہاں جی حرقات اللہ یون ربیون بہت سے اللہ والوں نے ان نبی علیہ السلام کے ساتھ مل کر جو ہے جہاد کیا ان کے کی ہمراہ بہت سے اللہ والوں نے جو ہے جہاد کیا اور اس جہاد میں یقیناً جو ہے دشمن ہے سامنے مقابل ہے تو اللہ فرماتے ہیں ان کے استقامت کے بارے میں پما و تو نہ جو ہے جو سو ہمت ہاری انہوں نے ہاں جی اس کی وجہ سے لما صابہ فی صبل بے وجہ ان تکلیفوں کے جو انہیں پہنچی جو پہنچی انہیں اللہ کے راستے میں جو جامع وہ معاوف ہو ہاں جی نہ جو ہے انہوں نے ہمت ہاری بے وش جو ہے ان تکلیفوں کی نہ انہوں نے ہمت ہاری جو تکلیفیں انہیں نہیں پہنچی اللہ کے راستے میں وہ مضعوف ہو نہ ورنہ جو ہے کمزور ہوئے وہ لوگ ظف سے کمزور ہوئے و مش ہو اور نہ انہوں نے ہار مانے ہاں جی بلکہ جو ہے دشمن کے ساتھ ڈٹ کر مقابلہ کیا اور جو ہے اللہ فرماتے ہیں وہ اللہ حبصورین اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو ہاں جی تکلیفوں میں صبر کرنے والے کو اللہ پیار کرتا ہے محبت کرتا ہے چاہتا ہے یہ جو ہے ان انبیاء کے جو جماعت ہیں انبیاء علیہ السلام کے ساتھ مل کر ان کے دشمنوں سے جن مومنین نے لڑا ہے ہیں اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ تھے کے ساتھ بہت سے اللہ والوں نے مل کر جو ان کے دشمنوں سے لڑے اور اس لڑائی میں جو ہے یقیناً وہ بہت بڑے استحکامات دکھانا پڑتا تھا تو اللہ پر برسہ کرتے ہوئے نہ انہوں نے جو ہے اپنے اندر نہ ہمت ہاری اور نہ انہوں نے کمزوری کا مظاہرہ کیا اور نہ جو انہوں نے میدان چھوڑا اور شکست مانی آن جو ہار مان لیا بلکہ آخری دم تک جو ہے دشمن کے مقابلے میں لڑتا رہا اور میدانی جنگ میں جب دشمن سے روبرو ہوتے تھے تو یہ اللہ کے جو ہے نیک بندے امبی علیہ السلام کے ددوار میں وہ یہ دعا کرتے تھے اللہ فرماتے ہیں وما کا نقولم اور ان کا میدانی جنگ میں ان کی زبان پہ نہیں تھا صرف یہ جملہ تھا اللہ ان قالو مگر یہ کہ وہ لوگ جب دشمن سے روبرو ہوتے تھے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ رب بنا پھر اللہ بنا اے اللہ ہمارے رب ہمارے مالک ہمارے گناہوں کو برس دے و اِسراء فنا ہماری جو کام جان جس جان سے متعلق ہماری جو ذمہ داریاں تھیں ہاں جی اس میں ہم سے جو کوتاہیاں ہو گیا ہماری زندگی میں کسی بھی قسم کی کوتاہیاں اور اس جان سے متعلق جنگی حکمت عملی تیار کرنے میں اس میں ہماری ہاں جی ساز و سامان تیار کرنے میں اصلاحات تیار کرنے میں تربیت میں بھی سے بھی زاویے سے میں جو کمزوریاں رہ گیا اے اللہ اس پر وہ ہمیں بہت دے وہ سب بھی اللہ اور ہمیں ثابت قدم رکھے ہاں جی ہمارے پاؤں کو استحکام ہے اور ہمیں ثابت قدم رکھے دشمن کے مقابلے ہمارے پاؤں فیصل نہ دے ون اور ہماری مدد فرماں اللقوم کافرین کافر قوم کے مقابلے میں یہ ایک قرآن آیت سرا عمران عیت نمبر سینتالیس تو بالکل یہی آیت جو ہے ہمارے عاصر کی آخری ہے تو یہ وہ عظیم جو ہے تو اللہ بھی فرماتے کہ اور انہیں جو ہے اور نہیں تھی ان کی گفتگو بغیر اس کے کی کہا انہوں نے یہ ہمارے رب بخش دے ہمارے گناہ اور جو زیادتیں کی ہم نے اپنے کام میں اور سابق قدم رکھا ہمیں ہاں جی اور اور جو ہے ہمیں فتح دے ہم کو کافر کو قوم کفھار پر ہماری مدد فرما قوم کفار کے مقابلے میں یہ ان کی دعا تھی ہاں جی تو اس دعائیاں جو ہے جنگی حکمت عملی میں اس دعایہ یہ جنگی حکمت عملی میں یہ دعا بھی ہے دعا ہے دعا حکمت عملی میں جو ہے اصراف ننفی امرنا سے مراد کیا ہے تو یہاں انہوں نے دو نقطہ تفاصر میں بیان کیا تفصیل ضیا القرآن فرماتے ہیں بس اوقات جو ہے جو ہے دشمن سے نور ہونے کے لیے جس قسم کی تیاری کی ضرورت ہوتی ہے اس میں کوتاہی ہو جاتی ہے ہوش کی جو ہے عسکری تربیت میں خامی رہ جاتی ہے جدید اصلاح کے ساخت اور فرامی کا بندوبست نہیں ہو پاتا جنگ کا منصوبہ پوری محنت اور ہوش مندی سے تیار نہیں کیا جاتا ہر چیزیں ہنج تو یہ چیزیں بھی ناکامی کا باعث بن, بن جاتا ہے ہنج اور ان کوتاہیوں اور غفلتوں سے بھی جو ہے آف درگزر کے اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں التجا کی رہے اور و شراب ہنفیم ریاست سے یہ مقصد بھی ہو سکتا ہے کہ اس خاص مہم میں جنگل ہم تیاری کر رہے ہیں کہ تیار ہونے میں جو غفلت اور تساہل ہو گیا جس کی وجہ سے فت و کمرانی کے ظاہر اسباب کے تکمیل میں کمی رہ گئی اس سے اف ترگزر کی التجا کی جائے اللہ کے حضور میں کیونکہ ہمیں توقول کے ساتھ ساتھ جو اسلام یہ تربیت دیتا ہے ہمیں ہاں جی توقول کے ساتھ ساتھ ظاہری اسباب مہیا کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے صرف جو ظاہری اسباب پر بھروسہ نہ کریں اور صرف سکھا توقول بھی نہ کریں ہم جتنا ہم سے ہو سکتا پوری پوری تیاری کرنا ہوتا ہے دشمن کے مقابلے کے لیے اور پھر اللہ پر بھروسہ بھی کرنا ہوتا ہے تو اس لیے جو ہے یہ دو ہیں اس وا اصراف ننفی امر نامے خاص طور پر جنگی حکمت عملی کے حوالے سے جو کمزوریاں ہیں اس میں کو تاہی پر اللہ سے معافی مانگ رہے آگے بقیہ ایسا دعا کا وہ سب بھی من سب بھی جو ہے اصول ہے سب بتائیے سب بھی کا سیگا ہے سب بھی جمانا یعنی جمانا ثابت قدم بنانا دلائل سے ثابت کرنا مضبوط بننا اطمینان دلانا پختہ کرنے والا یہاں ہاں مضبوط بنانا ثابت قدم بنانا رکھنا صحیح تو اقدام قدم کی جمع ہے ہاں جی پیر کے معنی میں یہ ہمارے رب ہمیں دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم رکھ ہمارے پاؤں جمائے رکھ ہاں جی ہمارے پاؤں مضبوط رکھ تو اس کے یہ معنی وصب اے اللہ ہمیں دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم رکھ ہمارے پاؤں جمع رکھ اور ہمارے پاؤں میدان جنگ میں پھسل نے نہ دے ون سر جو ہے امر کے سکھا ان مدد کر تو نہ ہماری میرے مفل کے سکھا فن سن اللہ ہماری مدد کر ہمارے نصرت فرما القوم الکافرین کافر قوموں کے مقابلے میں ہاں جی کافی تو تو, تو تو ہماری مدد کر کافر قوم کے مقابلے میں یہ ہاں اللہ تو ہمیں کافر قوم پر اس مقابلے میں ہماری مدد کر ہاں تو ہماری نصرت فرما اور تو ہمیں کافر قوم پہ فتح طا فرما چونکہ نصرت نظر میں فتح ملتا ہے تو اس لیے جو ہے یہی دعا کریں آخر میں آخر میں جو ہے یہ تو آیت تو یہ دعا آیت نہیں پر ختم ہو جاتی ہے اس دعا میں پھر ہمارے ہر دعا کے آخر میں یہ جملہ ہر صورت میں آتا ہے کہ براہمد کا یہ آرحم الرحمین ہاں جی برسرورِ کائنہ سلوۃ علامہ صلی اللہ عموماً المحمد تو بر براحمد کے یہ آرحمر یعنی اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہاں جی آرحم سب سے رحم کرنے والے اے رحم کرنے والے میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے برحمت جی کا یعنی تیرے رحمت کا واسطہ تو تو مانیں کہ اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے اے لطف و مہربانی کرنے والوں میں سب سے زیادہ لطف و کرم و مہربانی کرنے والے تری رحمت شفقت مہربانیوں کا واسطہ ہماری دعا کو قبول فرما ہاں جی میدان جامع مومنی دعا کرے ہمارے گناہوں کو بخشتے ہوئے ہمارے کاموں میں ہونے والے کوتاہیوں کو درگزار فرما اور دشمن کے مقابلے میں ہمیں ثابت قدم رکھ اور ہمیں دشمن پر فتح دے دیں ہاں ہمارے دشمن کے خلاف ہماری مدد فرماتے ہوئے ہمیں فتح و ظہر انب العامی تو یہ دعا جو ہے ہاں برس الریکۂ صلام السلام اللہ محمد علمحۃ النرت ناظ الفرما یہ دعا ہمارے یہیں پر ختم ہو گیا لیکن تفصیل ضیاء میں انہوں نے اسی آیت کے ذیل میں ایک خوبصورت توضیح دیا ہے جنگی حکمت عملی کے حوالے سے دشمن کے مقابلے میں ہمیشہ مہمانوں کو کس طرح چاہیے توجہ دی اور مجھے اچھا لگا میں وہ بھی آپ لوگوں کو شیئر کر رہا ہوں تو فرماتے ہیں کتنی پاک دعا ہی اسی دعا کے بارے میں لکھتے ہیں اور اس کے سارے جملے کتنی معنی خیز و دلکش اور پر تاثیر ہیں ابتدا میں ان امور سے اللہ کے حضور میں پناہ مانتی جا رہی جو شخص کا باعث بنتے ہیں قوم اپنے گناہوں کے باعث اللہ تعالیٰ کے لطف کرم سے محروم ہو جاتی ہے دشمن جب اس پر اس پر حلہ بولتا ہے حملہ کرتا ہے تو تائید ربانی اس کے کی پشپناہی نہیں کرتا اگر قوم گناہگار ہو ہاں جی تو اللہ مدد نہیں کرتا ہے لہٰذا ان گناہوں سے معافی مارے اور وہ قوم شکست کھا جاتی اس لیے عرض کی کہ اللہ اللہ ہم سے جو گناہ اور قصور سازد ہوئے ہیں وہ معاف فرما دے اور ہم سے ہم پر راضی ہو جا پھر اس کے بعد نیز بس اوقات دشمن سے نونازما ہونے کے لیے جس قسم کی تیاری کی ضرورت ہوتی ہے اس میں کوتاہی ہو جاتے ہیں، فوج کے عسکری تربیت میں خامی رہ جاتی ہے جدید اصلہ کے ساخت اور فراہمی میں ہاں جی کا بندوبست نہیں ہو پاتا جنگ کا منصوبہ پوری محنت اور ہوش مندی سے تیار نہیں کیا جاتا تو یہ چیزیں بھی ناکامی کا باعث بن جایا کرتی ہے تو ان کوتاہیوں اور غفلتوں سے بھی مفاف و درگزر کی اتجاق کی جائے اللہ تعالیٰ سے کہ وہ اشراف و نا نافی امرینا کہ اس کے بعد فتح حقیلہ اللہ کی درگاہ میں دامن پھیلایا جا رہا ہے لیکن پہلے میدان جام میں سب ریست کی توفیق مانگی جا رہی ہے جو کامیابی کی شرط اول ہے ہاں جی تو یہ جملہ دعا بھی ہے تو مجموعی طور پر جے رب نافیلنا ضنوب الواء اشراف عنافی امنو سب دامنا ونس نقم القافرین یہ جو ہے یہ جملہ دعا بھی ہے اور ایک عملی ہدایت نامہ بھی ہے مسلمانوں کے لیے جس امت کے پاس ایسی کتاب ہو جو نہ خود حقائق سے اعماس کرتی ہو اور نہ اپنے ماننے والوں کو اس غلط راستے پر چلنے کی اجازت دیتی ہو وہ امت اگر تہل تسلیوں میں مبتلا رہے اور جھوٹی امیدوں کے بنیادوں پر ہوائی قل تعمیر کرتی رہے تو اس سے زیادہ علم نقصانیہ کیا ہو سکتی ہے ہاں جی تو یہ جو ہے کہ دار ضیاء القرآن جیل نمبر ایک پیج نمبر دو سو بیاسی پہ انہوں نے یہ توجہ نامہ دیا ہے تو الحمدللہ جو اوراد آصریہ جو ہے الحمد للہ میں پینتالیس درسوں میں آج اختتام ہوا میں آپ سب کا تمام سامین برادران قارن سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے دلچسپی سے ان درست کو سنتا رہا ہاں اس پر کومنٹ دیتا رہا تو ہمیں بھی حوصلہ ہوا ہمت ہوا کہ بابندی سے یہ درس آپ لوگوں تک پہنچاتے رہیں ابھی الحمدللہ للہ اوراد ہم سبھی پورا ہو گیا پچہتر درسوں میں اوراد عصریہ جو ہے پینتالیس درسوں میں ہو گیا آگے مختصر چھوٹی دعائیں ہیں وظائف ہیں ان کے بعد جو ہے باقی اوراد صوفیہ اور اوراد فتیہ آئے گا ان شاء اللہ آپ لوگ کی دعاؤں کی ضرورت ہے اللہ ہمارے توفقات میں اضافہ کریں ہاں جی تو آج جو ہے مرغ ایک یکم ای جون جو ہے دو انیس کو اوراد عصریہ کا درد جو ہے آپ لوگوں تک مکمل طور پر پہنچ گیا بارش میں تھوڑا وقفہ ہو گیا تین چار دن جو ہے میرے موبائل خراب ہونے کی وجہ سے کام نہیں کر ہے بہت کوشش کے باوجود بڑا مشکل لحاظ سے لائن میں آ گیا تو آپ لوگوں کی دعاؤں کا شدید محتاج ہے رمضان مبارک ہے ہاں جی رمدان مبارک آشہ قدر کے رات ہے امید ہے سب جو ہے پوری مسلک کے لیے مسلک کی پریشانیوں کے لیے مسلک کے اندر جو فدنا پرور گروپ ایک پیدا ہو چکا ہے ان کے بارے میں خوشی طور پر دعا کریں کہ یہ قابل ہدایت ہے تو اللہ ان کو ہدایت دے دیں قابل ہدایت نہیں ہے تو ان کو جڑ سے بخار پھینکیں ہاں جی ان کو نیست نابود کر دیں تاکہ جو انماشقوں کو ان پرور ان لوگوں سے نجات مل جائے ہاں جی لیکن جو قابل ہدایت ان کے لیے بھی ضرور دعا کریں کہ وہ ہدایت پالیں کیونکہ ہمارا مقصد اصل تو ہدایت دینا ہے ہر کسی کو ہدایت کی دعا کرنا ان ہدایت کے قلعہ بہتر جانے جو ہدایت کے قابل ہی نہیں ہے تو ان کو ابردناک سزا بھی ہونا بھی دعا کرنا بھی ایک کتے کی عبادت ہے تو اللہ تعالی ہم سب کو اس پاک مثلاق کی نورانی تعلیمات کو سمجھنے کی خصوصاً ہماری دعاؤں کو سمجھنے کی اور سمجھ کر پڑھنے کی دعاؤں کو دعا کی کیفیت میں پڑھنے کی ہاں مانگنے کی کیفیت میں پڑھنے کی اللہ ہمیں دعا توفیق دے صرف پڑھتے نہ چلیں جس طرح کتابیں پڑھی جاتی ہیں بلکہ دعا کا مانگنا ہی معنی ہی مانگنا ہے تو مانگنے کی کیفیت الگ ہوتی ہے زین گرامی پڑھنے کی کیفیت الگ ہوتی ہے تو مانگنے کی کیفیت میں اللہ ہمیں تمام دعاؤں کو پڑھنے کی توفیق دے دے ان کے معنی معفوم سمجھ کر تاکہ دعا کے ذریعے سے ہماری کردار رفتار گفتار اخلاق ایمان ہر چیز کے اصلاح ہو جائے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرے ہماری دنیا حضرت کی مشکلات پریشانیاں مسائل دور ہو جائے قوم مذہب ملت کی پریشانیاں بھی دور ہو جائے اللہ ہم سب کو ہمارے راہ برباثل ممشہ نورانی دامد برکاتوں اور آپ کے فرزند کرامی حضرت سعید شمس الدین جام مزید لوگ دونوں کا اللہ صحت و سلمت عطا فرمائے اور انہیں اس قوم کے بہتر سے بہتر سرپرستی کی توفی عطا فرمائے اور ہم سب کو علماء کو داہماندان کو تمام مومنات کو ان کے بھرپور تعاون کے ساتھ اس مسئلہ کی پوری پوری جو ہے ترقی کی ہم سب کو اللہ توفیع عطا فرمائے آمین